الحمد السلام و السلام سیدی و اللہ حج میں اللہ صنع نے فرمایا ہے قربانی کی جگہ مقرر امید ہے تاکہ جو مویشی جانور اللہ نے ہم کو دیے ہیں وہ ان پر اللہ کا نام ذکر کرے غدیمت الانعام پر اللہ کا نام ذکر کرنے کا اللہ تعالی نے کہا ہے سورت الانعام میں اللہ سبحانہ سرحانہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے سمانیہ الدباج کہ یہ آٹھ ڈھوڑے سے دو بکری سے نار اور مر کا دو بھیڑ کی جنس نار اور ماتا دو اونٹ کی جنس سے نار اور ماتا اور دو گائے کی جنس نار اور ماتا اور فرمایا پور کا رئی ہر بڑا امیر السین یعنی کیا ان سے نار حرام ہے یا مادائیں مطلب کہ نا نار حرام ہے نہ مادہ حرام ہے بھیڑ بکری اونٹ گائے نار ہو یا مادہ سب حرام ہے علیہ کا و ہے یا جن پر ماداؤں کے پیٹ لپتے ہوئے ہیں مطلب مادا کے پیٹ میں جو بچہ اور جنیل ہے کیا وہ حرام ہے مطلب کہ وہ بھی حرام نہیں نر بھی حلال ہے بادہ بھی حلال ہے اور بادہ کے پیٹ میں موجود جنین اور بچہ یہ بھی حلال ہے یہ کل چار قسم کے جانور آٹھ جوڑے اللہ سبحانہ وبر اعلیٰ نے بھی کرتی ہے ان جانوروں کی قربانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر سے تھی انہی کی قربانی خاتے تھے مدینے میں رہتے ہوئے آپ ایک بکری یا دو بکریاں اپنے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے ذبح کرتے تھے ایک مرتبہ آپ نے دو میٹھے موٹے تازے وہ اپنے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے ذبح کیے قربان دیے حج کے موقع پر آپ نے سو اونٹ نہر کی اپنی اجواج مطلب کی طرف سے گائے اسی طرح صحابۂ کرام نظمان اللّہ علیہ مجمعین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہی جانور قربان کیے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور اللہ رب العالمین نے بھی جن جانوروں کا نام ذکر کیا ہے وہ یہی جانور بنتے ہیں بکرا بکری ہر قسم کے دیسی ہو پہاڑی ہو ٹھن ہو کوئی بھی قربانی پہ لگ جائے اسی طرح دیڑ, وہ کوئی بھی ہو چکی والی ہو ہوتے ہیں یا بغیر چکی کے وغیرہ اسی طرح گائے کسی بھی نسل کی ہو اور اونٹ کو کسی بھی نسل کا ہو یہ قربانی پہ لگتا ہے اس کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی نہیں کچھ لوگ آج کل وہ قربانی بھی کا بھی بڑا شوق رکھتے ہیں کٹے کی قربانی دینے اور کٹے اور قربانی نہ صحابہ اکرام اللہ علیہ وسلم نے کی موجودگی میں اس کی قربانی کی ہے نہ آپ کے بعد صحابہ نے اس کی قربانی کی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں بعض کتابوں کے اندر موجود ہے تعلیم کی کہ بھینس ارب میں موجود تھی وہ بھینس کا گوشت کھاتے تھے دودھ پیتے تھے لیکن بھینس کی قربانی ان لوگوں نے نہیں کی نہ صحابہ نے کی نہ تابے گیم نہیں کی بھینس ادھر موجود تھی عرب سے کچھ لوگوں کو دھوکہ لگا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھینس یہ بھی گائے کی نسل یہی ہے اور دلیل دیتے ہیں کہ اہل نغل نے اربی لغت والوں کو لکھا ہے है کو نو روپ میں جاموس یعنی کہ علاقے کا جانور ہی ہے یہ عجب کا جانور ہے ہند کا ہندی لوگ ارب کی اس پر بھینس کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ आदमी से पूछ के देख ले जिसका काम है इन जानवरों के बारे में बेशुमार फर्क है उसकी तबियत और मिजाज गाय की भैंस की उसका दूध उसका गोश्त उसका दी हर हर शहरी फर्क है दूसरी बात ये जो दो जानवर एक जिंद के हों آپس ملاز کرنے سے نسل چلتی ہے लोग گھوڑے اور और کا का کرا کے خچل پیدا کرتے ہیں हैं دونوں दोनों الگ الگ ہے گھوڑے اور گدے کے لیکن ذرا قریب قریب ہے ان کی लिए نسل آگے زیادہ نہیں चलती تو ایک جو آگے نکل آتی ہے نا کھجر پیدا ہو جاتا ہے نہ آگے نسل کیونکہ یہ ایک جس کے ہیں ہی نہیں سائنسی طور پر ان کے خاندان دونوں کے الگ الگ ہے اس لیے بھینس کو گائے کی جنس اور نسل قرار دینا اور گائے کی نسل سمجھ کے کٹے کی قربانی کرنا یہ نہ تو قرآن و حدیب سے ثابت ہے نہ ہی سائنسی طور پر یہ ثابت ہے جو جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے ہیں یا صحابہ صحابت کے رام اضبال اللہ نے قربان کیے ہیں یا اللہ سبحانہ آتا ہوا نے جن کا نام لیا ہے وہ جانور قربان کیے جائیں کیونکہ یہ عبادت ہے قربانی کرنا یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے طریقۂ کار کا ثابت ہونا یہ لازم اور ضروری ہے اپنی من مانی سے کوئی غرو کر لے اپنے طریقے کے مطابق اپنے طریقے کے مطابق کوئی نماز پڑھ لے نہ اس کا غرو ہوگا نہ نماز ہوگی غرو نماز ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا تو قربانی کی عبادت ہے تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں اپنا قربانی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں ہے کرنے کی تو دے بھاگ دے جا سکتے